السلام الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد يومنا هذا اعوذ هو الفارقه فابقوا على صرري لان اهل الكتاب سامعي طرح کا اس سے پہلے آپ کے سامنے ایمان شرعی کے حوالے ایمان کا نہیں مانا ہے ایمان کا شرعی اور اطلاع ہی ایمان کے شہری معنی کے حوالے سے چار مسلط آپ کے سامنے بڑا ہو چکی مقصد تھا ایمان نام ہے اور اقرار بل احسان یعنی دو چیزیں ان کے نام گزی تھی تشکیل کل اور اقرار بل احسان دوسرا مطلب آپ کے سامنے گزرا فقط تختی مطلب اقرار شخصیت اور حامل بل احسان وغیرہ شرائط کیا تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے گزرا تھا مطلب جس میں سے اور اور تیسرا مسئلہ مہاجدین اور آپ کے, کے اور سا آب سامنے ابھی جس میں تفصیلی کرانیا کا جن کے صرف اور صرف قرار کا نام کیا تھا کرانیا کا نام صرف ایمان کیا تھا؟ ایمان. ایمان. یہاں سے مختلف رحما پانچویں مذہب کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے بڑی پانچواں مذہب کی के کی से کے حوالے سے کیا ہے مائع یہ کہتے ہیں کہ مان نام ہے بخت مارے پسند مر صرف مارے پڑتا ہے یہ ہے مطلب ایمان کی حقیقت کیا ہے لوگ ہیں صرف بندے کو مختلف اور تقریر کا انکار کرتے ہیں انسان اپنے اپہار میں کیا ہے خود ہی قادر ہے جیسے آواز رہے اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل کے مقابلے میں ہیں جو ہے کہتے ہیں کہ انسان ہے اللہ ہی کا حکم ہے اس کے مطابق انسان کو کوئی اختیار نہیں یہ بالکل انسان نے تمام افعال اور محمد میں مختار اللہ تعالیٰ نے یہ ہے قبر ان میں سے بات کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں کہ ایمان صرف اور صرف ہمارے ایمان صرف معروف کا نام ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن اس کا انکار نام ہے اس کا ایمان پورت اور صرف غلط کے بارے میں آتا ہے یہود کے بارے میں آتا ہے اس طرح رام سننے کے لیے اور ان کو سب کچھ معلومات کا لیکن پھر بھی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا مارے پتی ان کو پہچان کی جیسے خود اللہ, اللہ, اللہ تبارک کو وہ اللہ صلیم اللہ کو کس طرح ہم سچ سمجھتے تھے اور کتنا یقین تھا جس طرح, اپنی اولاد کے بارے کہ ہمارے بیٹے جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں اس کو اور کی جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں پہچان کی اسی طرح کسی پہچان لیکن اس کے بعد نہیں کیا ان کو کسی نے بھی تصدیق نہیں کی اس بنیاد اور مقابلے اگر ایسی بات ٹھیک ہوتی کہ نام محدود ہوتے ہوتے نہ کہا جاتا اس طرح کپار کا بھی یہی ہے جی رسول اللہ علیہ وسلم کو تھے جیسے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اپنے کیا اللہ تعالیٰ خود کو بیان کرتے ہوئے کا نہ ان لوگوں نے ان ان حقائق کا انکار کیا لیکن اپنے ہی لفظوں میں اسے سچ جانا سمجھ کہ بات تو یہ ٹھیک کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پکا اور سچا آدمی ہے لیکن انکار کیا کرائی تھی جادوگروں سے جب دیکھا سارے اپنا موقع پیش کیا جادو فیل ہو گیا اب اس نے تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا ایک اپنے دل ہی دل میں تو وہ سمجھ رہے تھے یہ حق اور سچ ہے لیکن پتہ ان کو حاضر حاصل ہو گئی تھی اگر قبر یہ اگر ہم درست کہ ایمان معرفت کا نام ہے تو پھر بھی مام رہے گا حالانکہ دو سال معلوم کرا کہ ایمان معرفت کا نام نہیں ہے بلکہ جو تشدی گزر چکی ہے کہ ایمان تصدیق اور دہان کا نام ہے اب سوال میں پہنا ہوگا کہ معرفت ہیں اور تصدیق کیسے کہتے کا انکار کر دیا گیا پر انہوں نے کہا ایمان مارفت کا نام ہے تو ہم نے کہا نہیں ایمان معرفت کا نام نہیں ہے بلکہ تصدیق کا نام ہے اب معرفت میں اور تصدیق میں فرق کی ضرورت ہے اس کے بعد معرفت اور تصدیق میں فرض کیا کہ مارفت وہ ہے کہ جو انسان کو بغیر اور اختیار کے بھی حاصل ہو جائے اور تصدیق وہ ہے کہ جو بغیر اور اختیار کے حاصل نہ خلاصہ معرفت کیا ہے جو بغیر اختیار کبھی حاصل ہو جائے اور تصدیق وہ ہے کہ جو غیر اختیار کے حاصل نہ ہو مثلاً اچانک سے انسان کی کہیں پر نظر پڑ گئی کسی بھی چیز کا تو اس نے سمجھ کہ یہ پتھر ہے یہ لکڑ ہے یہ پانی ہے یہ کچھ اور چیز ہے اب اس کو غیر اختیاری طور پر اس نے اس کو اختیار نہیں شامل کوئی کسب نہیں شامل بلکہ غیر اختیاری طور پر اس کو کیا ہو گیا ہے اس چیز کا علم حاصل ہو گیا تو یہ کیا ہے معرفت ہے لیکن جو تصدیق ہے تصدیق نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے کہ اختیار سے اسے حاصل کیا جائے گا اب معلوم ہوا کہ تصدیق نام ہے کس چیز کا اختیاری تصدیق کیا ہے کہ اختیاری ہے اس میں انسان کا کسب اور اختیار سے شامل ہوگا لیکن جو معرفت ہے اس میں کسب اور اختیار ضروری نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی اس کے مارے پت حاصل ہو جاتی ہے سارے اس کی نسبت کی ہے اس طرف کا بیان کیا تصدیق میں اس کے بعد اس کی نسبت بھی رہے ہیں لیکن اس کو شکار ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا تصدیق یہ بڑی جو تصدیق ہے وہ تصدیق اور تصدیق اور وہ نفسانیہ ہے نفسانیہ اور انسان کی جو کیفیت نقصانیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں خیر اختیاری ہوتی وہ تیاری ہوتی ہے تو معلوم ہوا تو تصدیق بھی غیر اختیاری ہے لیکن پھر خود جوتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں کہ تصدیق بھی کیا ہے اس تصدیق علم جو ہے وہ غیر اختیاری ہے لیکن اس کو حاصل کرنا وہ اختیاری امور سے حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک تصدیق ہے کہ عالم حاصل یہ تصدیق ہے یا نہیں عالم حادث ہے کیا عالم قدیم ہے لیکن اب ہمیں یہ تصدیق کہاں سے حاصل ہوئی کریں معلوموں کو ترکیب دینے سے بورے معلوموں کو ترکیب دینے سے کیا حاصل ہوتی ہے ایک مشہور چیز حاصل ہوتی ہے اب ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ عالم حادث ہے یا बात اس میں ہم نے اس بات کا حکم لگانا یا نہیں کہا کہ عالم حادث ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہم نے کئی ساری چیزوں کو معلوم کیا ہے ہم نے کہا کہ عالم متغیر ہے تبدیلیاں اس میں رونما ہوتی ہیں کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے کبھی ایک پودا چھوٹا ہے تو پھر ڈسٹ بہت بڑھاتا ہے کبھی بارش ہے تو کبھی دھوتے ہیں اس میں کبھی کسی جگہ میں کوئی میدان آتا ہے بدل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ متویع پھر آلو متویر ہاتھ ہر وہ چیز کے جس میں تبیع آتا ہے جس میں تبدیلی آتی ہے وہ ہارے ہوا کرتی اب جب ان مقدمات کو نجات کیا تو فرحال یہ ہمیں اب تصدیق حاصل ہو تو یہ تو مانتے ہیں ہم کہ تصدیق غیر اختیاری پتا چل گیا لیکن اس تصدیق کو جو حاصل کیا جاتا ہے جن امور سے وہ امور کیا ہوتے ہیں اختیاری ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوا پھر بھی بات حاصل ذاتی طور پر اگر اختیاری ہے لیکن اس کا جن مقدمات سے ہوتا ہے وہ اختیاریاں ہوتے ہیں خلاطۂ کلام پھر وہی نکلتا ہے غیر اختیاری ہے اور جو تصدیق ہے وہ اختیاری ہے اگر کوئی کوئی پر انسان حاصل ہو جائے لیکن وہ اختیار سے حاصل ہو لیکن وہ ماروپت صرف اس کے بارے میں آپ کہ آپ نے تو قدریا کو رد کر دیا بنیاد پر ایمان ماروپت کا نہیں ہے لیکن انسان بولو کوئی مارفت حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ عمر ایک اختیاریا حاصل ہو ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا میں ہے؟, ہے اگر کوئی مارفت حاصل ہوتی ہے لیکن وہ عمر اختیاریہ سے, سے نہیں ہے تو گل کو لہرنے سے ٹھیک ہے تو ٹھیک کی طرح ہے <تصفح> بات سمجھ میں آئی کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے صرف خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کلریا کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اور صرف ہمارے پاس کا نام ہے اور اتفاق ہے کہ یہ بات غلط ہے اور ہے. ایمان پاس کا نام نہیں سکتی تفریح کا نام اتنی صرف. اب ہمارے پاس اور تصدیق میں کیا فرق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معرفت وہ ہے کہ جو غیر طور پر بھی ہو جائے ضروری غیرخیاری کہ ہمارے ہمیشہ غیر اختیاری ہو لیکن معرفت وہ ہوتی ہے لیکن تصدیق وہ ہے کہ جو غیر اختیاری نہ ہو اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کی ضرور سمجھو کہ تصدیق خود غیر اختیاری ہے لیکن جن کو عمر سے حاصل ہوتی ہے وہ اختیاریاں ہوتے ہیں جیسے انسان کی نظر پڑی کسی چیز پر تو فوراً انسان کو کوئی چیز حاصل ہو جاتی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ پتھر ہے یہ لگڑ ہے یہ کتاب ہے یہ موبائل ہے کوئی بھی چیز ہے لیپ ٹاپ ہے اب یہ غیر اختیار اس کا علم حاصل ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے اصول وہ پھر اختیاریاں ہے مثلا انسان کا آنکھ کھولنا یا اس طرف کو دیکھنا یہ اختیاری ہے یا نہیں ہے آنکھ بند ہوتی اس کو پتا چل سکتا تھا اگر یہ کچھ طرف رخ کر کے نہ دیکھتا تو اس کو اس بات کا علم ہو سکتا تھا نہیں یہ دو چیزیں اختیاری ہیں آنکھ کھولنا اور جانے کو رخ کرنا لیکن جب یہ اختیاری چیزیں پائے گی اس کے بعد ہو گئے اختیاری تو یہ بات ہے کہ تصدیق خود غیر اختیاری ہے لیکن اس کے لیے جو مقدمات ہیں وہ کیا ہیں تو مورے اختیاری ہے اس میں ایک بہن باقی ہے نام ہے مارے پت کا نام ہے وہاں ہمارے مذہب باغل ہے یہ بات اہل کتاب اس لیے اہل کتاب کے لیے ہوگی نب ہوا تھا محمد علیہ وسلام تو محمد علیہ والسلام وسلم کو ایسے تسلیم کرتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے تھے محروم بے خوف رہی اور یقینی بات ہے کسی طور پر یہ بات ثابت کافر تس. یاد میں تصدیق تصدیق نہ ہونے کی بنیاد پر تو معلوم ہوا کہ ایمان معرفت کا نام ہوگا اگر ایمان معرفت کا نام ہوتا تو یہ کیا ہوتے کافر نہ ہوتے بلکہ مسلمان سلمان بڑے انفارے رد کر دیں کپڑے میں سے منکانا یا ایک شخص منکانا یا ایک شخص کا یقین جو یقینی طور پر حق جانتا ہے تو کی اور وہ انکار کرتا ہے کے طور پر یا کی دنیا پر جیسے اللہ تعالی ان لوگوں نے انکار کیا اس کا یہ وہ بتایا تھا ان کے حوالے سے جہاں ان لوگوں نے انکار کیا رہت تصدیق کا پر. تو فلاح بدھ ضروری ہے بیان پر کے بین مارے کی پر اور ان کے یقین رکھنے کا تصدیق کے بناؤ احتجاج تصدیق اور احتجاج کرنے ابھی کہ ہم فرق بیان کریں پس اور تشدف اور تاکہ یہ بات صحیح ہو جائے کہ اعتقاد یعنی یہ تو ایمان ہے لیکن پہلے والا ایمان نہیں ہے مارے پاس اور یقین رکھنا یہ ایمان نہیں بل مشہور اسی کلام باد مساج ہے بال کی جو کلام ہے ان میں جو مزہ ہے کہ پر تصویر کا اخبار المخبر مختلف تصدیق نام ہے دل دل ہو ہونا مضبوط ہونا علامہ من اخبار مختلف علامہ جو معلوم, علامہ علمہ علمہ جو معلوم من اخبار خبر دینے والے کی اخبار وہی اور یہ امر ایسا ہے معاملہ جو کسبری ہے یعنی اختیاری Yes, تو اختیار ٹھیک کرنے والے, اخشیار, تطریق کرنے والے ہوتا ہے بلے گا لیں گے اسی وجہ سے جو احمد بتائے انسان تو اپنے اختیار کا جو امال کرتا ہے تبھی تو اس پر ثواب ہوتا ہے لیکن اگر اختیار ثابت ہوتے ہیں ان नहीं है ثابت نہیں ہے جو عبادات, اس لیے اس کو جو اختیار طور पर इंसान جو احمد करता है। مانگان قبول لگتا ہے اس کو فرمایا ہے بخلا بخلا کرسم کے بھی مارے پت حاصل ہو جاتی ہے کمن وفاس رہا جتنے جیسے نظر پڑ گئی کسی قسم پر مارے پت حاصل ہوگی اس بات کی کہدارن جدار ہوں وہ دیوار ہے یہ پتھر ہے اب یہ مارفت تو حاصل ہو گئی لیکن اس میں کوئی نہیں ہے بادل سنگھ یہ کیا ہے میں سنجید کی چیز کا نام ہے ان کہ آپ نسبت کریں مقاصد نسبت کریں اختیار کا اپنے اختیار کے ساتھ سچائی کی نسبت کریں خبر دینے والے خبر دینے والے کی طرف آپ نسبت کریں اپنے اختیار سے سچا کی کی لیکن اگر یہ دل میں پڑ جائے اختیار ہے لمبا کو نہیں چلائے اور صرف وہی چلائے گی جو اختیار کی لیکن اگر غیر اختیاری ہے اگر سے وہاں پاس لیکن نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ چارے نے جواب کو دیا ہے کہ ہمارے پاس اور ہمارے پاس نام ہے کس کا غیر اختیاری جو غیر اختیاری ہے وہ تصدیق وہ ہے کہ پر کے جو ہمارے پاس تصدیق کو ہے کہ جو اختیاری ہو یہ تصدیق کا میں آپ کا اس لیے کیا تصویر کے ہے بتایا تھا آپ کو تصدیق جو تصدیق ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہی تصدیق والا اور وہ بولے وہ علم ہے اور تصدیق ہے لیکن تصدیق کے جو مقدمات ہیں وہ کیا ہیں نہیں ہے تو اگر ہم بھی کہ ہم نے کام کر دی حاجی ہے یا نہیں ہے اب ہم شکر ہو گیا عالم کے بارے میں اس میں ثبوت قائم ہو جاتے وہ کہتے ہیں قائم کرنے کے لیے ہم نے مقدمات دے کے کون سے اب ہمیں جو نتیجہ میں لگے کہاں سے مٹی نے تم متغیر، متغیر سم لگا کے بارے میں وہ کیا ہے وہ یقین ہوئی. قبول لیکن بھی ہے اور یہی مانا تو ہے یہی مانا مقبول کا ہے یہی مانا اس بات کا ہے یہی مانا اس بات ہے یہ سارے سارے مان یہی ہے کہ جو ہمیں ایسے مقدمات سے حاصل ہو جائے اس کے بعد قائم ہو جائے اب پہلے ہم نے کہا تھا جا رہا ہے مہادی یا نہیں ہمیں سب سے مہادی ہے یا نہیں اب ہم نے جن کے مقدمات کی, کی تو ہمیں جرائم اس پر آ رہے ہیں کیا کیا کیا سب آئے ہیں متویعت اور متویت حافظ فن عالموں حادثوں <سؤال> اب <سؤال> جب حادث ہمیں معلوم ہو گیا اب ہمیں یقین ہو گیا اب ہمیں یہاں پر یقین ہے اس لیے کہ ہم نے اس, کو حاضر کیا ہے اس ہیں، ہیں جس لیے کہ ہم نے اس کی ایک یہ دیکھا وغیرہ وغیرہ کسی کا بڑھنا کسی کا گٹنا کسی کا مرنا کسی کا جینا کھڑے کنائی کا Avocado, اور تو یہ بھی تو ہوتے ہیں تو فرق کیا ہوا تصدیق میں اور ہمارے پت میں اب خود سارے تسلیف کرنے لگیں گے ہاں اتنی بات مانتا ہوں کہ ہمارے پت اور تصدیق میں فرق سے یوں آ جائے گا خود کو اگر لیکن اس کے جو بنیادی مقدمات ہیں وہ کشتی نہ جی ہاں کتنا دور کشتی ہے یہ بات مانتا ہوں اس کو حاصل کرنا جمع مختلف اسباب کو لانے میں اور نظر کرنے میں موانے کو دور کرنے میں بنا بدا دے گا اور یہاں ایمان یہی تو وجہ ہے اور یہی یہی معیار کا مقدس بنانا انسان کو جو ایمان کا مقدس بنایا گیا ہے وہ اسی بنیاد پر بنایا گیا کہ انسان اپنے اختیار پر کرے گا غیر اختیاری طور پر اگر ہو تو وہ تو مقدس ہی نہیں ہوا بندونے ڈالے گا انسان کو مارفت حاصل ہو جاتی ہے لیکن بجونے ڈالے اختیار ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان کا ہمارے پاس حاصل ہو جاتی ہے کا محمد میں نے سوال یہ ہوتا ہے آپ نے کہا جو مارے پت ہوگی تو ہمارے پاس کبھی بھی کمان نہیں ہو سکتی کسی نہیں ہو سکتی اگر کوئی مارے حاصل ہو جائے لیکن اموری اختیاریاں سے تو کیا وہی کی مانگ نہیں ہے کیسے نہیں وہ حاصل ہو یعنی کیمان ہوگی تو انسان لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا اس کا اختیار شامل ہوگا تو اس نے اپنی اختیاری طور پر ایمان کو اللہ کو کو, کو, سرم کو مانا ہوگا اب ہم اس کا احتبار کریں گے اور اس کا ایمان بھی تبدیل کریں گے اب پھر اس کے باوجود ہے بھائی ایسی مارت اگر کسی کو حاصل ہو لیکن بھی ہو وہ اپنی اختیار سے ہی پہچانتا ہو کہ ہاں یہ حق پر سچ اگمبر ہے پھر بھی آپ ان کو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مارے بھی حاصل ہے اختیار سے بھی حاصل ہے تو ہوگا یا تو وہ زبان سے انکار کر رہا ہوگا کہ اس میں جاتی ہوں گی جس کی وہ کافی رہا ہوگا مہان جنگ یا تقریب ہوگی کہتے پر جس میں یقین دیر جانا بڑے مان اور اس کے علاوہ اور اور اس طرح کی تصویر کیا ہے معمول ہے, منع ہے. کو فلوس, ہوں ہوں انکار اب اگر وہ یہ کہتے کہ ہیں ایسے لوگوں کی تقسیم کیا بل زبان سے انکار کی بنیاد پر قائم رہنا تکلیم اور بنیاد پر تقریب اور انکار کی علامات پائی جاتی ہیں جس کی تفصیل آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی انسان اس کے باوجود مونے نہیں کیا جاتا کہ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب پہلے سے ہی بات بجے گی کی علامات پائی ہی جاتی ہیں یا ایسا ظاہر ہوتا ہوتے ہی ہیں علامات کے اوپر پائی جاتی ہے یہاں کی, کی پاس جن کے تبصیلی اور جو غلط تھے ان کے جوابات آپ کو مکمل آ سکے کس کے بعد ہم کریں گے ایمان میں فرق کیا رہے لیکن ایمان کا ایمان کے شرک مانا میں پانچ और ہے اور جو بازر ہیں ان کی مکمل تفصیل جوابات آپ کے سامنے آ سکے اس لیے آپ کا یاد ہونے سر ایمان کے بارے میں پانچ مداح کون سے ہیں کس کس हैं کون کون ہے ان کا سب کے حاملہ نہ